السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پاک مدح صفحمن الراشید حسرت پی اور تمام عرصہ سلام سامد اور ساتھ ہی جو ہے فضالِ اہل نمبر گیارہ پویتی الحمد الحان کا تنچوت اور دیوین بین صاف حدیث و کتاب سعدات نامینہ نا تمیر کبیر پی حدیث نمبر <coughs> اکتیس اور بتیس فطیر فرم و چہنانے کوشش شسبید اور جو تجمہ حدیث نمبر اکتیس فنو مولا امام رضا کے ناطا امیر کبیر صحابت حادیث النقلت مولا امام رضا علیہ صلاۃ وسلم صحابت کا سلمت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چشف رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابت کا سلم اللہ کے پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایہ اذاکان عمل قیامتی یا قیامت کا دن ہو غلّہ یزل قدمہ اب حتاہیوں صلاح انواطین قمت کا دن جب برپا ہوگا ہاں جی کسی بھی بندہ کوئی بھی بندہ جو ہے اپنے قدم نہیں ہلا سکیں گے اپنے قدم لم یزل قدم آپ کوئی بھی شخص اپنے قدم نہیں ہلا سکیں گے حتہ یوں صلاح یہاں تک کہ ان سے جب تک سوال نہ ہو ان بادن چار چیزوں سے جب تک ان سے چار چیزوں سے سوال نہیں کیا جائے گا وہ ایک قدم آگے نہیں چل پائیں گے وہ چار سوال کیا ایک تو ان عمر ہی اس کی عمر کے بارے میں سوال کریں گے کہ تم نے یہ اللہ کے وہی عظیم سرمایہ جو کہ اصل سرمایہ ہے انسان کا اللہ کی بندگی کرنے کے لیے اور جس کے ایک, ایک ثانیے کا ایک, ایک سکن منٹ اور مکرو سکن دنیا قیمت میں دے دیں تو واپس نہیں آتی ہیں اس عمر کو تم نے کیسے صرف کیا فیما نہ کن چیزوں میں تم نے اس کو فنا کر دیا کن چیزوں میں اسے گزار دیا اس کے بارے میں سوال کریں گے جیسی گزارا اپنی زندگی کو دوسرا عانشبہ بھی اور اپنے اس کی جوانی کے بارے میں سوال کریں گے فیم اول ہو کہ کس کام میں تم نے جوانی کو بڑھاپے تک پہنچایا اس کو بوشیدہ کیا ہاں جی بڑھا تک پہنچایا جا اور اس کو سیدھا کیا ناکارہ بنا ہاں جی اس کی جوانی کے بارے میں کیونکہ انسان جوانی میں جو ہے اس کی ہر نیک کام جو ہے آلہ کی کیفیت میں کر سکتے ہیں انسانیت کی سب سے زیادہ خدمت کر سکتے ہیں جو کہ سب سے بہترین عبادت ہے ہر نیک عبادت روزہ ہو ہر شکات ہو نماز ہو جو بھی عبادتیں اس کو ماں باپ کی خدمت تو سب سب سے آہتر طریقے سے بہترین طریقے سے اسی جوانی میں کر سکتے ہیں لہٰذا اس کو تم اچھے کاموں میں خرچ کیا صرف کیا یا گناہوں میں صرف کیا جوانی کو اس کے بارے میں سوال کرے گا غن مال یہ اس کی اس مال کے بارے میں سوال کریں گے میں نئے نے کا سوا تم نے اس کو کہاں سے کا کیا انجی چوری ڈاکے سے رشوت خوری سے حرام ترقوں سے حاصل کیا یا حلال ترقوں سے حاصل کیا اس بارے میں سوال کرے گا کیونکہ حلال طرقے سے ہوگا تو اس کے لیے مبارک ہی حرام طرقے سے ہوگا اس کو سزا ہوگا اس وجہ سے وہ ابھی ماں ان فقا اور کہاں خرچ کیا کہاں سے کسب کیا اور کہاں خرچ کیا اس کے بارے میں سوال کریں گے اور چوتھی چیز جو سوال کریں گے انہوپ بھی اہل ایک ہاتھ میں انہوپ بناوید ہم اہلوید کے محبت کے بارے میں سوال کریں گے یعنی جب تک اہلویت کی محبت کے بارے میں سوال نہیں کریں گے نہشن میں بند وہاں سے قدم آ کے نہیں لا پائیں گے تو آزن گرمی سے معلوم ہوتا ہے الودیت کی محبت پہ کتنی اہمیت رکھتے ہیں ہاں یہ کہ ان کی محبت کے بارے میں جب تک سوال نہیں کریں گے ان کے بارے میں ہاں جی صحیح معقول جواب نہیں دے پائیں گے وہ آگے آگے مقامات آگے ہاں جی وہ چل نہیں پائیں گے اس سے قدم ہی نہیں ملے گا جب تو ان چار چیزوں سے سوال نہ کریں ان میں سے ایک حبی نہ حبی اہلوید کے بارے میں بھی اہل بیت اور السلام کی محبت کے بارے میں بھی سوال کریں گے اور جان اس میں جو چار چیزیں بیان مثال ایک اپنا اپن جب انسان کے عموماً آث سرمایہ ہے جوانی جو ہے آس سرمایہ سے بہترین فائدہ اٹھانے کے لہٰذہ جوانی کے لہٰذہ ہے اس میں ہم سب زیادہ نیکیاں ان کا مزہ لگ سکتے ہیں اور اپنے آخرت کو آباد کر سکتے ہیں اور ایک اللہ نے جو مال و دولت دیا ہے اس کو ایک تو حلال طریقے سے کمائیں اور پھر اس کو صحیح کاموں میں خرچ کریں کیونکہ مال وہ عظیم چیز ہے جس کو صحیح خرچ کریں تو انسان دنیا آخرت دونوں میں سعادت مند بن جاتے ہیں اور ایک حب االودیت سے بارے میں سوال کریں کیونکہ حبیت انسان کے نیک اعمال کی قبولیت کے لیے شرح ہے ان کے محبت کے بعد انسان کے نیک اعمال قبول نہیں ہوگا اور بتیسویں حدیث جو ہے اس فرماتے ہیں یہ حضرت زہرہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں ہیں امام رضا السلام فرماتے وبی حاضع ان یہ بھی رضا علیہ السلام سے نقل ہیں خالہ قعین امام رضا علیہ السلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نے یوں فرمایا کہ اذا نے یم القیامت جب قیامت کا دن برپا ہوگا میدان حش میں سب لوگ جم ہو جائیں گے تو نادا منادن ایک نظا کرنے والے دیں گے من ورال حجاب پردوں کے پیشے سے ندائے گاہل معاشر کو ہم پانچوں کے پیچھے سے اور ان سے کہا جائے گا غض و افسا رقم تم سب اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو حتیٰ تجوزہ حتیٰ تجوزہ یہاں کے آنکھوں کو بن رکھو یہاں تک کہ گزر جائے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ اللہ صلیٰ کا گزر ہو میرے اصراط پول سراعت سے یعنی حامی ہاں زن حشی سے گزرتے ہوئے اہل کو حکم ہوگا سب اپنی نگاہیں نیچے رکھیں آنکھیں بند کریں تاکہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زیادہ اطھر مطلص صلاحات سے گزر جائے ہاں جی تو عزا نے میں دیکھو اظہرہ کا کتنا بڑا مقام و منزلت ہے کہ اس حصے کا میدان حاصلاتے ہوئے اہل معاشرہ کو حکم ہے سب اپنے نگاہ ہنسی کی تعظیم میں نیچے رکھیں تو کیوں نہ ہم ان سے سچی محبت کریں مدت کریں تاکہ قیامت میں ان کی محبت ہمارے کام آ جائے حضرت امیر کا نے اصال معدت و میں خدیم فلماتیں تو سلمان فارسو کراوی ہیں اں پہ سلمان نبی نے نبین فرمائے اضہ صلی اللہ علیہ کی محبت کل قیامت میں سو مقامات پہ ہمیں فائدہ ہوگا فائدہ دے گا ان میں سے سب سے ہلکا ترین مقامات موت کے وقت ہے قبر کے اندر ہے سرات پر ہیں میزان پر مقام پر ہیں حساب کے مقام پر اس طرح آٹھ دس مقامات گنتے ہیں ہمارے دو بھی سب سے مشکل مراحل ہے لیکن فرماتے ہیں ایسے ہی سو مقامات پر محمد محبت عقیدت آپ دے کام آئے گا آج بھی ہمارے درمیان جو اولاد رسول ہیں ان سے بھی ہم اسی مقدس خاتون کی محبت میں اور رسول اللہ کی محبت میں سے محبت میں ان کا ہم احترام کریں ان سے کوئی کوتاہی ہو جائیں اس کو درگزار کریں ہاں جی تو یقیناً یہ ہستیاں ہم سے راضی ہو جائیں گے اور ان کی رضامندی جو ہے اللہ کی رضامندی کی طرف عمل نجات دہندہ ہیں تو دعوت پرور نکالیں گے اللہ زہرہ یاتھر نا سلام اللہ علیہ اولاد زہران جیسے محبت معدت یافت پی اور جو صحیح معرفتوں سے جو سیرت ڈلوت پی خدا گے ایسا عمل اور تمام عسلمان کو نیا توفیشاء اللہ عام رحم اللہ